موسیٰ نے کہا کیا حق کی نسبت عیسیٰ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر مراد کو ناؤ پہنچتی